جیرے محبت میں میں تم کو چکر لوں گا جیرے محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا بھاگ ہو گیا اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا تھی کی محبت, کتنی کتنی محبت جب کوئی کوئی بھی آ جائے کسی محبت سے دیکھتے تھے کہ بس دل گرفتار ہو جاتا تھا حضرت والا کی محبت میں دل گرفتار ہو جائے ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ شکار میں آتا تھا اور اس قدر محبت سے دیکھتے تھے بس والے سفر میں ہاں کافی لوگ تھے باپ بھی اتنی محبت ماں باپ بھی نہیں دے سکتے یہ کہنے کو تو لو, آہ, کوئی کہ دے لیکن حقیقت ہی ماں باپ جی وہ محبت نہیں دے سکتے جی ہم بتانا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھے ذرا جلالی لیکن حقیقت تو, تو اس کے اندر جمالی شپاوت محبت ہی کی صرف حضرت والا کے ادب اور فنائیت کی وجہ سے حضرت ذرا ڈانٹ ٹپٹ رکھتے تھے پکا دیتے ان لوگوں کو لیکن جو قریب رہتے تھے وہ جانتے تھے کہ بالکل حض والا کی تصویر تھے دوسرے لوگ حضرت صاحب پھر جب حضرت کا ہو گیا حضرت یہاں تشریف لے ہے یہیں کا بھائی کا بھائی کا میرا یہیں تشریف لے آتے تھے تو دو ڈھائی سال کا یہاں دو سال بھی دو سال بھی نہیں پورے ہوئے ہے نا پورے دو سال بھی نہیں ہوئے یہی نہیں لگتا تھا حضرت کے بغیر جب وہاں پچاس برس کب نہیں ہوتے چھیالیس برس چھیاس برس حضرت رہا حضرت تو جب ہی جب حضرت کو فالج ہوا تھا تو جب سے اس وقت جب میں آیا تھا اس وقت اتنا تب گرا نہیں ہوتا تھا لیکن حضرت کے وصال کا جب بالکل وقع ہی واقعہ لگا کہ حضرت تشہیر لے جانے والی تو حضرت نے یہی کہتے تھے کہ مدت سے جو مدت سے جو خلج تھی کمیز کرنے سے پہلے مدت سے جو خلج تھی وہی بچھی جگر کے پار ہے آج حالت کی روانگی کا جواب قریب آ گیا تھا حضرت سے بالکل دنیا الگ ہی ہو گئی حضرت جب یہاں تشریف لائی تو رہا یہاں ہم لگ کی حضرت کا یہاں کچھ اندر تو خیر وہی, وہی کچھ تھا لیکن اس کے بعد جو وہ گلتے چلے گئے بیمار ہوتے گئے دو سال بھی نیچے میں تو یہاں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں آ کر بھی حضرت ہے صاحب ہے مطلب کی محبت کا ہے وہ عالم تھا بالکل جیسے ماں بچوں کا خیال رکھتی ہے حضرت بیٹھے ہو دن سے خود سیتے کھانا سب کو کھانا کھلاتے تھے اور ایک ایک کو یہ سب بیٹھے ہیں ہم کو دوپر بیٹھے ہیں اور کھانا جو ہے وہ سب کو کھلا رہے ہیں وہ دیکھو بھائی اس کو بھی دو اس کو بھی دو سب کو پہلے کھانا دے کر اس کے بعد پھر خود خود کھاتے تھے حالانکہ ہم نے تو دیکھا ہوا ہے حضرت والا کی حیات مبارک میں بھی حضرت والا حضرت میر صاحب کا مزاج بالکل وہی ڈپٹی کلکٹر والا ساتھ ڈپٹی کلیکٹر کے بیٹے تھے نا حضرت مثال رحمت والد صاحب ڈپٹی کلکٹر تھے ہندوستان میں, کے میں تو چادر کم بھی برداشت نہیں کرتے تھے اور بالکل یہ نہیں بہت ہی اسٹرانگ آپ بتاتے تھے نا ہی, ہی چائے تو دم دے کے اس کو جب تک پورا دم نہ دیجا تین منٹ گن کے اور پھر جو ہے اس کے جو اوپر ٹکنا ہوتا ہے اس پہ جو پانی سے آ جاتا ہے سٹیم وہ نہیں آنی چاہیے اس میں اور وہ ذرا سی بھی آ جاتی تھی تو عدد کو محسوس ہو جاتے تھی یہ نہیں کہ ہم دیکھیں تو منع منافرمائے بلکہ اتنا نراج تھا حضرت کا اور دودھ بھی جو ہے بالکل تازہ ہو یہ بھی نہیں کہ وہ فریش کا رکھا ہو دودھ نہیں کی سکتے تھے کبھی کسی نے سوچا کہ عدد کو کیا پتا چلے گا فریج میں سے دودھ نکالا اس کو جوش کیا, دے دیا بھی نہیں پوچھا بھی کیا دودھ تھا فریج میں سے نکالا تو اس قدر ایسا ملاج تھا لطافت کا لیکن شرط کیا ہوگی کیسا مٹھایا ہوا سب لگتا ہی نہیں تھا کہ, کہ یہاں آنے کے بعد پھر بالکل ویسا ہی ہے حضط والا رحمت اللہ علیہ کی طرح सारे اخلاف اور وہی اتوار ہوئی ہم کیا ہمارے گھر والوں سے ہماری اولادوں سے کسی محبت کرتے ہیں دل نہیں لگتا تھا اس صبح حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا پہلے شروع شروع میں تو یہ مجھ سے بھی پہلے کے ہیں ہی بہت پرانے حضرت تعلق کام وانا کام وام وہ دل لگتا نہیں تھا تو حضرت سے آ کے اور کیا کیا میں نے عرض کیا کہ کام میں دل نہیں لگتا میں سوچ رہا ہوں کہ سب کام کاروبار چھوڑ کے آپ کی خدمت میں آ جاؤ اور اللہ حضرت کی ذاتی مبارک ہی ایسی تھی کہ حضرت کو دیکھو تو بس دیکھتے ہی رہ جاؤ اور جب وہاں سے نکلو تو نکلنے کا دل نہیں کرتا تھا صبح میں جاتا تھا تو عصر کی نماز پڑھ کے گھر واپس آتا تھا تو بازے لوگ شام بازی لوگوں کا معمول شام کا تھا کہ شام کو آتے تھے حضرت کے پاس اب وہ لوگ آ رہے ہوتے تھے اور میں جا رہا ہوتا تھا میرا دل جانتا تھا کہ میں کس طرح سے دل چر چی چیز بھی جیسے چرے ہوئے دل کے ساتھ باہر جاتا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں ابھی لوگ مدد لٹیں گے میں جا رہا ہوں اور اپنا جو صبح سے شام اٹھایا اللہ کی فضل سے وہ شکر کی کمی گئی تو پھر میں نے دل کیا دل چاہ رہا کہ میں سب کام ہم چھوڑ اور اتنی ڈانٹ لگائی ہے ایک جا ایک مانگ کے کھاؤ گے ان تین بد ہوتا ہوتا ایسا خبردار ایسا نہیں کرنا پھر میں کام کرتا رہا پھر میں وہ کارخانہ کھول لیا سلائی کا تو وہاں مجھے کچھ آڈر ملے باہر سے تو وہ کپڑے بنوا کے میں بھیجتا تھا باہر تو اور اس کو بیچنے کے لیے خود بھی جاتا تھا وہاں مال دیا جا کے بھیج تو اور لمبا کوئی آرڈر نہیں ہوتا تھا تھوڑا تھوڑا آرڈر آتا تھا لیکن اللہ کے شکر برکت خوب تھی تو اس میں پھر دوسرے لوگوں کا بھی کام یعنی جو لوکل کسٹمر ہوتے تھے ان کے بھی کپڑے ظاہر خالی بیٹھے کیا کریں وہ شروع کر دیا لیکن پھر ہوتا یہ تھا کہ میں ماسٹر کو کام سمجھاتا تھا صبح سارا لینڈین کر کے اور ساڑھے دس گیارہ بجے تیرہ ست کی خدمت میں آ جاتا تھا شام کو اب جب واپس جاؤں تو وہ سارا کاریگروں کے ہاتھ میں جب چھوڑ دو تو پھر وہ سب ایسی تیسی میں جاتا ہے چھ مہینے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے کام چلے گا تو تمہارے عید کا عید آنے والی تھی تو میں نے سوچا کہ مجھے خاص نقصان نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چاروں کاریگر ہیں ان کی خراب ہو جائے گی ایک تک کھینچ ٹانگ کے چلا لیتے ہیں تو بس ان کو پہلے سے بتا دیا کہ میں ایک تک چلاؤں گا اس کے بعد میرا ارادہ نہیں ہے اپنا دیکھ لینا نہیں ہے تو اب پھر آ کے حضرت سے عرض ہے تب تو مجھے نقصان ہونا شروع گیا ہے اور لگتا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد تو کنگال ہو جاؤں گا اس سے بہتر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو چھکائے جا بھی وہاں پر اپنی ذاتی ہے الحمد للہ تو یہ کہا کہاں سے کھاؤ چیز کرائے پہ دے دوں گا تو اس سے جو ہوگا اسے سے کر لوں گا ان شاء اللہ تو کیا ہے شیر از ہمارک بے کار ہمیشہ کھانے میرے یہ مرض ہے کہ پہلا مسئلہ مجھے یاد نہیں رہتا فارسی کا شعر ہے اس کا آخری مصر کارے جہاں بے کار جب, جب اللہ تعالی سے کسی کو اپنا بتانا چاہتے ہیں یا کچھ کام لینا چاہتے ہیں تو سارے جہان کے کاموں سے اسے بیکار کر دیتے ہیں کام ہوتا ہے نہیں اسے تو مجھے اس وقت تو کچھ سمجھ میں آئی نہیں تو یہ تو بہت بات کی کہانی ہے جو سمجھا شعر تو میں معلوم نہیں کہ کیا حضرت نے پڑھا بس یہ شعر یاد تھا کہ یہ پڑھا ہے بعد میں مطلب سمجھ میں آیا کہ تو وہ خود بخود جو ہے وہ راستے مضبوط ہوتے گئے پھر وہ بند کر دیا کارخانہ پھر وہ ایک طویل قصہ ہے بعض حالات بھی آئے مجھ پہ لیکن حضرت کی برکت سے الحمدللہ للہ گزارا ہوتا رہا چلتا رہا معاملہ پھر وہ کرائے بھی چلے گئے الحمدللہ للہ وہ ایسا بھی ہوا کہ جو جب واضح حالات آئے تو ان حالات کی وجہ سے جو ہے قدرتی طور پہ مجھ کو کچھ ڈپریشن سے ہونے لگا کہ آگے کیا ہوگا تو کافی عرصہ اس طرح گزرا لیکن پھر اس کے بعد جو ہے ایک دن میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس صوفے پہ تشریف فرما تھے تو میں آ کے بیٹھ گیا جیسے حضرت جیسے یہاں بیٹھے تو میں ادھر آ کے بیٹھ گیا تو حضرت خاموش تھی تھوڑی دیر کے بعد یہ ویسے حضرت لگا کے بیٹھے گئے اور اچانک سے آگے ایک دم آئے جوش میں اور میں دیکھا کہ حضرت کی آنکھیں لال لال بھائی بالکل سو اور حضرت والا رحمتہ اللہ نے یہ ایسے اپنا بایاں ہاتھایا تو معذرت صاحب بائیں ہاتھ ایسے مکہ بنا کر مکہ بنا کر ایسے جوش سے حض نے فرمایا وال للمتقین کے بدولمت تین دفعہ فرمایا وال آپ اور پھر اس کا ترجمہ بھی فرمایا کہ انجام متقین کے ہاتھ میں انجام متقین کے ہاتھ میں ایسے جوش سے فرمایا انجام متقین کے ہاتھ میں وہ دن ہے اور آج کا دن میں سب ڈپریشن دور ہو گیا میں جو دل میں تھا کہ کہاں سے کھاؤں گا یہ کیا ہوگا وہ سب دل سے ختم ہو گیا حضرت والا تو یہی فرماتے تھے کہ مجھے کش نہیں ہوتا لیکن ہم نے تو بہت دفعہ دیکھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ اکثر وہی بات فرماتے تھے جو دل میں سوال لے کر ہم آتے تھے تو وہی باتیں اس کے شاع فرماتے تھے اس کے جواب میں مل جاتے تھے بغیر پوچھے جواب مل جاتے تھے تو وہ بھی یہ ہی معاملہ ہوا کہ حضرت نے یہ فرمایا سب ڈپریشن نکل گیا اور پھر الحمدللہ للہ پھر وہاں سے اپنے پرانے مکان کرائے پر لے لیا اور یا گلشن میں کرائے پہ لے لیا تو پھر حضرت کے قریب ہو گئے تو پھر الحمد للہ کو موقع ملا حضرت کے خدمت میں رہنے کا اس کے بعد پھر یہ سانحہ ہو گیا حضرت والا کے وسال کا تو ہم یہاں آ گئے اب حضرت اب حضرت والا احمد کے بڑے آشرے بہت بڑے عالم آلین ہیں عالم ہے کبھی حضرت مولانا شاہ عبد اللہ تین سال گاؤں پر کا تم ڈھاکہ میں بنگلہ دیش میل بہت عاشق تھے حضرت کے آشیز کہ یہ آپ کو انشاءاللہ لگ دوں گا وہ حضرت کے بیانات ہی دوں گا ایسی محبت کے بیانات ہیں اور بہت ہی محبت تینوں ہی محبت ان کو جو ملے سب وہ آپ اور محبت ملے گا اچھا نہیں کچھ اشعار پڑھنے کا معمول ہے ہمارا حضرت والا کے اشعار اور تھوڑی سی کتاب پانچ دس منٹ کو پڑھتے ہیں میرے منشد محبوب سیدی وسندی حبی اور محبوب مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ کے محمد افطر صاحب رحمت اللہ علیہ کیا شاہ ماشد. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے ماشد. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے میرے بتا سے جو دل آباد کل اس Ah, ah, ah, ah. کر رہا ہے یعنی اللہ والے اللہ کی خاطر سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا رہے اللہ سے محبت کا تبادلہ ہے کہ جو دیکھو جیسے کوئی باپ کے کئی بیٹے ہوتے ہیں باپ کی باپ سے محبت کرتا ہے بیٹا تو بھائیوں سے بھی تو محبت کرتا ہے تو اللہ والے محرض اللہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی اس بندے سے Uh, انتہائی خوش ہوتے ہیں ایک حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی بچہ گھر سے بھٹک جائے بھاگ جائے اور گم ہو جائے تو جو شخص اس گم ہوئے بچے کو لا کر باپ سے ملاتا ہے تو باپ اس پہلے اس شخص کو پیار کرتا ہے جو اس کے بچے کو لے کے آتا ہے تو اللہ تعالی ان لوگوں سے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو اجڑے ہوئے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کرتے ہیں اللہ سے ملاتے ہیں اور دین کی طرف لے آتے ہیں اور اللہ کی محبت سے بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے انتہائی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن احسن قولم امن دا اللہ قرآن پاک میں کہ کیا ہی اچھا قول ہے یہ کتنا سی سے زیادہ اچھا کیا قول ہوگا جو بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے امن احسن کالم امن دا اللہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس کی بات سے اچھی بات کس کی اچھی بات اتنا پیارا عمل ہے تو یہ تو اللہ والے جو اللہ تعالیٰ کے سے فریاد کر رہے ہیں لوگ اپنے لیے بھی روتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی روتے ہیں وہ وہ شہر نہیں وہ اللہ والا ہی نہیں جو, جو اپنے اخبار کے لیے اور امت کے لیے نہ روئے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا دل عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے لیے بھی تڑکتے ہیں اور الخلق اللہ یہ اللہ کا خاندان ہے سارے اللہ کی بندے ان کے لیے بھی روتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں فریاد کرتے ہیں وہ دل جو تیری ہات کر رہا ہے وہ دل جو تیری خاطر ہات پر رہ جڑے ہوئے کو آباد بات کریں اجڑے اللہ, اللہ ہی کیا جائے تلاوت کی جائے نوافل اور تصبیہات کی جائے بلکہ یہ بھی جو ہم اشعار پڑھے ہیں اللہ کے محبت کے یہ بھی اللہ کی یاد ہے اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے قدسی ہیں جو مجھ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور جو مجھ کو مجموعے میں یاد کرتا ہے میں اس کو فرشتوں کے مجموعے میں اور ہند ارواہل امبیائی اب یعنی امبیا علیہ کی روحوں کے درمیان اور اینڈا ملائے قطل مقرری اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان اس کو یاد کرتا ہوں اللہ کی یاد کی قیمت آنکھ بند ہونے کے بعد ہماری کیا چیز کام آئی ہے بس وہی لمحات میری جیت کا حاصل رہی وہ لمحات بس بس میرے وہ, کیا ہے؟ وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد والے کے شعر ہے وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری جیت کا حاصل ہے آنکھ بنونے کے بعد اللہ کی یاد میں ہے اور اللہ کی فرما برداری میں تعداد میں نمازوں میں روزوں میں اور ذکر کار میں دلاوت میں اور اللہ کی یاد میں جو وقت گزرا ہوگا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جو بندہ لگا رہے گا بس یہ چیزیں یہ اس کے کام آئیں گی اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں جو یاد کر رہا ہے مولا کو تن دل میں سمجھے کہ اس کا مولا پی یاد کر رہا ہے سمجھے کہ اس کا مولا پی یاد کرنا کل آتایا ان آئے قرآن نے بتایا پھر کو اس کا مولا ای آ مولا کرنا پرانے بات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو, تو کونی اب تم کو یاد کرو کو یاد کروں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کے محبت فرماتے ہیں انہا منذکر کا ہے کل نے بتایا کل کو مولا ای یاد کرنا ہے کل کو مولا ای یاد کرنا ہے یاد کرنا پانی کو ہے مسلم کیا تو یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پانی بھی اپنے کیا کو یاد کرنا اپنے کل اللہ کی محبت کے پیاسے وہ تو کرتے ہی ہیں اللہ کو یاد لیکن اللہ تعالی بھی اپنے بندوں کو یاد کرتے ہیں جو بندے اللہ کی نافربانی میں ہوتے ہیں یا گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں اللہ بھی ان کو یاد کرتے ہیں کہ میری طرف آ جاؤ اور آدھی رات کو اللہ تعالیٰ दुनिया دنیا پہ بھی تشریف لاتے ہیں اپنے بندوں کی محبت ہی میں دعاتے ہیں ورنہ اللہ خود حدیث پاک میں ہیں اللہ تعالیٰ آدھی رات یہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مفرت مانگنے والا ہے مجھ سے کوئی طلب کرنے والا میں اس کی مراد پوری کروں یہ بندوں سے محبت نہیں کیا ہے لیکن بندہ اللہ سے وافر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں سے رافل نہیں رہتے اور ایک بات اور یاد حدیث بات میں ہے یہ بات کی کہ جیسے کوئی شخص صحرا میں جا رہا ہے اور اونٹ پر اس کا سادہ سارا زاد راہ لگا ہوا ہے کھانا پینا سامان پانی وغیرہ اور کہیں آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے اس آرام کے لیٹنے کے دوران سو گیا اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے اب لمپ سہرا نہ کوئی کھانا نہ پینا کچھ بھی کوئی بات کرنے والا نہیں ویرانی بالکل اور تیز دور اب کہاں جائے تو اس قدر پریشان ہوتا ہے اس قدر پریشان ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا اونٹ اچانک سے مل گیا اچانک سامنے آ گیا کہیں اس کو وہم و گمان نہیں تھا وہ غائب ہو گیا اونٹ اور اچانک سے وہ سامنے آ تو اس وقت اس کی جو خوشی کا عالم ہوتا ہے تو اس قدر خوش ہوتا ہے کہ بلغ خوشی میں اس کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا خدا اور تو میرا بندہ اتنی خوشی ہوتی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کے موں سے یہ نکل جاتا ہے خوشی کا کہ اے, اے, اے اللہ تو میرا تو میں تیرا خدا اور تو میرا بندہ الٹی بات منہ سے نکل جاتی لیکن اللہ جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے پھٹکے ہوئے گناگار بندے کے توبہ کرنے سے لوٹ آنے سے ہوتی ہے اس لیے تمہیں گناہ گار کو حکیمت سمجھو یہ گناہ گار ایک توبہ کرے گا چند آنسو بائے گا کہاں سے کہاں اس کی سواری توبہ کی سواری ایسی ہے تو اللہ تک پہنچا سکے مقرر کر کے اللہ کا مقرر بنا دیتی ہے ذرا دیر کی توبہ چند آنسو بہائے اور توبہ کی یہ سواری تیز ترین سواری توبہ پیا کو یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پیاسوں کو یاد کرنا پانی کو ہے مسلم پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کرنا ہے پانی بھی اپنے پیار کو یاد کر لر یاد کر رہی ہے یہ خان کو گل یاد کر رہی ہے آسمان کو اختر پلک زمین کو ای یاد کر رہا ہے اختر فلک زمین کو ای یاد کر رہا ہے گل یاد کر رہی ہے ये yeah, ता ah, ah, ah. کرنا ہے وہ دل جو تیری بات پر محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا سفرنامہ ہے جنوبی افریقہ کا دسواں سفرنامہ اس وقت کے ملکوزات اور ارشادات سے حضرت دیوالہ کی شفقت ایک تاجر صاحب جنہوں نے مجلس میں حضرت دیوالہ کے اشعار پڑھے تھے ان کے مطالب فرمایا کہ ان کا پڑھنا مجھے پسند آ گیا اب جہاں بھی سفر ہو یہ میرے ساتھ سفر کریں کسی نے کہا کہ کل آزاد بل جانا ہے تو فرمایا یہ بھی آزاد بل آئیں اور ان سے پوچھا تو وہ کچھ دیر خاموش رہے تو عرصے والا نے ارشاد فرمایا کہ میں کراچی سے یہاں آ گیا اگر آپ آزاد بل نہیں آئیں گے تو میں سمجھوں گا کہ محبت صرف دکھانے کی ہے اذراہ شفقت فرمایا کہ جب تک میں یہاں رہوں گا آپ کو جانے نہیں دوں گا چاہے کاروبار کا کچھ ہی ہو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی یا فرمائے اور محبت کی بے تکلقی سے فرمایا کہ ارے یار یار کے سامنے کاروبار کیا چیز ہے یار, شو شو شو یار شو کے سامنے کاروبار یار اور کاروبار ارے یار ارے یار کے سامنے کاروبار کیا چیز ہے لدت قرب یار کے سامنے کاروبار کوئی چیز نہیں ہے بس کاروبار کو چھوڑو اور یار کو تلاش کرو یعنی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو جہاں یار کی خوشبو ملے وہاں جاؤ یہاں اللہ تعالیٰ کی خوشبو ملتی ہے یا نہیں بس اب دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کتنی قربانیاں دیتے ہیں میں اتنی دور سے آیا ہوں اور اس بیماری کی حالت میں سب تعلق کر رہے تھے کہ اتنا بیمار اور مجبور اور ساؤتھ افریقہ چلے جا رہے ہیں میں آپ لوگوں کی محبت میں مرا جا رہا ہوں اور آپ لوگ میری محبت میں زندہ ہونا بھی نہیں جانتے آپ لوگ میری محبت میں زندہ ہونا بھی نہیں جانتے اس جملے پر لوگ بہت محفوظ اور اشبار ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت خان بھی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں یہ تاثیر کیوں ہے کہ ان کی صحبت میں آدمی کو اللہ کی طرف جلد نصیب ہو جاتا ہے فرمایا یہ نہ پوچھو مقناطیس میں کھینچنے کی قوت کیوں ہے کہ لوہے کو کھینچ لیتا ہے جس طرح مقناطیس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے اسی طرح اولیاء اللہ کی صحبت میں تاثیر ہے کہ ان کی صحبت میں اللہ کی طرف جذب نصیب ہو جاتا ہے اور بغیر جذب کے کسی کو وصول اللہ نہیں ہو سکتا یعنی اللہ نہیں مل سکتا یعنی جب تک اللہ نہ چاہے اللہ تعالیٰ خود نہ چاہے کہ بندہ میرا ہو جائے اس وقت تک جو کام نہیں بنتا فرمایا کہ بغیر جذب کے کسی کو وصول اللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ غیر محدود راستہ ہماری محدود کوششوں سے کیسے طے ہو سکتا ہے لہذا سلوک بھی جذب سے طے ہوتا ہے آخر میں ہر سالک کو اللہ تعالیٰ جذب فرما لیتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ جذب فرماتی پھر بندہ اللہ کے راستے میں چلنا شروع ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کے راستے میں چلنا شروع ہوتا ہے مجھے آداد کرتا ہے اکتا پڑھتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ جاتا ہے جذب فرما لیتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں آج دارالعلوم آزاد بل روانگی کا دن تھا صبح دس بجے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب حضرت والا اور کراچی کے دیگر مہمانوں کے لیے کار لے کر مفتی حسین فیاض صاحب کے مکان پر پہنچے اور گیارہ بجے کے قریب آزاد بل پہنچے اور حضرت والا کا قیام حضب ساجد جناب سلیمان کاکا صاحب کے مکان پر ہوا جس کی سلیمان صاحب نے حضرت والا سے پہلے ہی درخواست کر دی تھی ارشاد فرمایا کہ اللہ والا بننا متقی بننا اللہ کا دوست بننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور عالم ہونا حافظ ہونا مفتی بننا فرض کفایا ہے ایک بستی میں چند لوگ حافظ عالم ہو جائیں تو فرض کفایا ادا ہو جاتا ہے لیکن اللہ والا بننا متقی بننا گناہوں سے پرہیز کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تحجد پڑھنے والا رات بھر عبادت کرنے والا دن کو روزہ رکھنے والا اور گناہوں سے نہ بچنے والا ولی اللہ نہیں ہے لیکن وہ شخص جو چاہے تحجد نہ پڑھے نسلی عبادت نہ کرے صرف فرض واجب سنت موقع ادا کرے لیکن گناہوں سے بچتا ہے وہ ولی اللہ ہے ان انمت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشار فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی ولی نہیں نہ تحجد گزار نہ قائم الہل نہ سائم نہار ہمارا ولی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اگر رات پر عبادت کرے دن کو روزہ رکھے لیکن نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا گناہ سے نہیں بچتا وہ شخص آصف اور فاجر ہے میرا ولی نہیں ہے یعنی نہ میرا عورتوں سے نگاہ نگاہ کی حفاظت کرنا اور بیری لڑکوں سے نگاہ کی حفاظت کرنا عشا کے بعد کی مجلس مولانا عبدالحمید صاحب کے درخواست پر مسجد دارالعلوم آزاد وغیر کے بیرونی حصے میں ہوئی جو مسجد سے خارج ہے مفتی حسین صاحب کے صاحبزادے معاذ اور اعجاز الحب صاحب نے حضرت والا کے اشعار تیرے آشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا پڑے اس کے بعد حاصل ضیاء الرحمان صاحب نے انگریزی میں بہت امداز در دربرا بیان کیا اور حضرت والا کے ارشادات سنا چند ہو گیا اللہ تعالا نوانی <مولانا> <تصفح> وعلیکم السلام